दा पोतरा दस्तनी कर देना दे कानून पता नहीं क्या कुछ कुफ रे धी चौत करे करते उडे आधा पी जो ठीक है उडे जो मोल भी नो पति پیٹی بھائی اگریز پیٹی بھت کڑے نتاق پیٹی بات جکیم تو مندر مرد ہیں وہ مجھ نے میں تو بھی آئے کوئی کاکاون جڑے حاکیم یا ڈاکٹر کا مریض مرتے ہیں مجھ نے میں وہ بڑھتے کو بھی آئے بڑھتے وہ بڑھتے اے دا سے اے دو غزالی آئی اے دو کو نرانی اے دو کو نیازی اے دو کو فلانہ آئی انہیں سے ہوندے ہوندے ایک کام قوم لال تھی سنی قوم لال جو حشر تھی اللہ تھے مرتر سال پیا جو کار وا سوٹا کوئی بد گرم سے اسلام کے جماعت اگلے دل قبول کرے گال سچی دل نوازی گل سورج آ کوئی بےمان سی کوئی بڑ گئے دین برباد <تصفح> <تصفح> جی کا سیلاب جو ہمیں یار باندھ جو اگر بندی کو باندھ سے کام کرے ہا. جے دو ک سٹے نہ رہ گئے تو والی نہ پترا تے سمجھ گئے نہ پھرے تے دو سٹے نہ رہ گئے نہ پورا سچ نہ چاھنے تے کتے تے اثرڑ نہیں پانس ہے نیکو غالیے زما وانا مرادہ سر امام مرزا علی رحمۃ اللہ علیہ جسے دنیا دنیا دی فرمایا دنیا دی طلب کرے گالی کر پیغ گزال بن گیا کا کر خیرت جس رازی بھی بناندہ نہیں کرنا ہاں خدا تالا منگا منسلان فلانی پارٹی والے خدا رسول بنے میں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 خراب ہے مرتا پھر گئے مرتا آخر بالکل مرتا ٹھیک ہے جس طرح آگے سارے گھر پھر گئے Have you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 علاتنی سے نظر بننے جو لونس بینک کے منیجر آسان ترین ماں پتکاری آسان ترین کما لکھن والا مین جب لکھ والا سوا سہی نے فرمایا سارے برابر گنا یعنی وہ ماں نال پتکاری ستر وارا ایک بینک منیجر اے ایک کو ہون کیا اکسے حدیث تے مطابق سچی نگاہ چکسا اپنے ماجے آپ آ جائے <laughs> جا چکلا کھول بیٹھے یہ تو لوگ نہیں دے رہتا یہ تو آرام لال بیٹھے کورسی سٹ روپے دے یہ میں نا سی اور چکل مانال وانگو سرکار پہ مانال آپ حضرت چکلا جہاں ماںلہ پی فرمائیں ای فرمائیں ساری زندگی کی کیا نوکری کی سچی رکھا ہے کیا خواجہ غلام فرید اولیا اللہ بزرگان دین کیا سردہ سے، اے آپ ڈھی ڈھلڈا پوتر جڑھا ہے آپ کی دکھندہ آئیے۔ سارے یہ ہی لوگ ہیں چند سے مدرسہ میں نے اگڑا کی میں بڑھا کریں۔ دیکھ لانت دیکھ خدا دی۔ مدرسہ ہی دین، دین پڑھایا حدیثان لوگ ہیں وہ ہی پڑھائیں دائی یہ وہ کتاب مدرسہ پر نہیں مدرسہ جو کچھ کی کو پیشہ قبضے آئے۔ دی دی یہ یہ سکول فون چلو کہ نہیں جو پیسہ دولت ملے وکار بنے اپنی جی. اولاد سے آدھے کیا جت سب کچھ لبتا پہ ہوں والا ڈنگ مارنے جاتے ہیں یہ ہے کافر منافق لوگ انہیں تو تمام عزت پانی دین در راہبر ذہنے کہ میں پوتر دین ال دین کو نہیں مین پہلے ہی کنجر کوئے پوچھ اے علم دین کا مقصد ملازمت یا معرفت خدا ہے کہیں مارفت خدا آئے کوست نہیں کر بنا تارفت خدا نہ دست نہیں کر بن تنا سوال دا فرد پورا ہون کاکا غزالی زمان کو بیٹھا دے جو مطلب لفظ نہیں کردو بولے سنا فارسی اردو ترکیب کی دیو. ساری بولی چیز کا مطلب بن سکے بوکڑی بننا اے ہے کہ بھائی دیتے کہ بھا بوکری بنتی یہ غزال ہی ذہن ہے عوام تے ہون کیا کریں اچھا ہوں ہی میں دلے کن بلا پوچھے میں دلے کا پوترا تو مدرسان وارلوں کیوں کھو کر بکے بوکری بنا مناتے. دیکھنا یہ کیا چکر ہے میں والا بانتر لوگ ہوں جلد بنا کالے تاکہ کہیں بال بوکھا بوکری نہ بنے ڈالیا لوگ دے اولاد دخابی کی گل سچی کہنا ایمان ہے کیا تارے سارے بال جہاں جو مردی بڑے بس بلا ہی سو روچی سوچ یہ جتھا دیتے جان دے فر رہے اتنا جن روٹی رو لگی جان دے فر رہے باقی روٹی کے پچھو ہی لیتی ہو اچھا دین دین دیچو جان جو روٹی دے دیچو دین دے واہ ابا پہلی ماں باندار بیٹھا ہو گیا کالی مان والا بندہ قسم خدا کی کر گا ہر کال کر دیکھیں بئی ماں نہیں مڑا سکے آلمی کہ نبی اکرم صلی اللہ غیر اللہ حاصل کرے لم دیا دیتے پہ اے دا سون اتھا اے علم پہ کہ علم حاصل کرے اللہ تو سواكے ٹھکانا كیا ہے جہنم تو تٹھا دی میں نوکری پڑھایا نوکری دلیا رب جے نوکری رب کہیں اولاد کو جانم سٹنی جلم او علم بیا ہے سوارا من یہ علم ہی علم نبی فرما گئے بغیر ان لہ جانم ہو مولیا عبد الحکیم تھی مدارس ہوں مدرسے مرکزی دفتر ہے میں سچی گل نہیں کل پتا میری گار دے دی مرے تھی پہلے سمجھے گا نا. اکرم صلی اللہ یق فرپیز بات یوک بندر فیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل ہدیت کے جہاں میں عام تیزی حالہ whats اپ جال سمجھا سکتا نہیں یہ رسوائی سکون یہ بھی ہونی بددا پھیلدا تے گھٹدا صحیح فرمایا نے ختم تھی یادتا پہ نہیں وہ گٹتا پے سکول والا معلوم ہوئی علم سے بدلا جی ہے جیسے نفس کتا سوار اقبال سروا اقبال سر آدھے دیکھنے لانٹے اقبال سر آدھے آدھے اپنے رازق کو نہ پہچانے تو محتاج بنو پوکر اور اپنے گزے کو دارا جم شیر کا تیرے گلا گدا سر منگا سا بس اک بار آتے آتے دل کی آزادی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 کیا ہے شامدی. شکم سامان ہے کیا دی فکر چیزیں جی مر گیا جیجے عزت ہر شا ختم کر باسے اپنی کار کو بھی پیٹ دا فکر کیا. اور غزالی ہوں گزالی زمانا دیکھی جا اقبال اے پیا دے جو ٹھیکر ایمان میں فرایا پہ رسول <سؤال> کا چھوڑا اللہ رسول پاپا نے ہر شاید آم ہو جا دلہ ملتان ہی سہی ہے نا قدیربادلہ خیر خیریا خواجہ خدا بخش خیر پوری خلیف ہاف جمال اللہ یہ ہن پرتن آپ کپڑے جنو جی ہان کٹا وطونی وٹوانی بنا دٹوانی آپ اپنا حساب کتاب خو ل لکھا ہوا می زندگی آتے کیا خاتم کیا کیا کیا کی اور میں نے یہ میرا لکھا انساب میرے کفا نکا ہے رشتے کو میرا حساب پیش کرنے نہیں. آپ خود سارا کی تھی. مل مل وفات نیڑ آئی نا برادری آخر تا دبد الرحمن اربین کرنا. نا نا. نے فرمایا یار جی بن سن سیتان اولاد آس کٹا کر یہ پڑسن برہمان دے پیڑ ہے مانج دے ہوں نسل ہے میرے خیال میں شاہر پہ شہر شاہر ہونے کی نسل پوتر خواجہ ابد الرحمان یار سوا اپنے یار سو بگا منہ نال آخر فوک ہے انہیں جائیداد اس وقت جنگ ضلع لربے مربے او لگانے فرماو لگے وسیع میری ہی جائیداد ہو حلال ہوسی میری اولاد جہا یہ میرا مسجد ہے مسجد پتوں نے یہ چھوٹی جی مسجد سو سوا سو سال چھوٹی جی نکی تے با بابزور نمازی پانچ وقت مستری ہن جن اٹھ لینا وسیع فرما گا میرا مدرسہ میں رات تو پاٹا پڑھدا سکتا بندہ مرد اللہ کو ہماری میرے آخر دن میں چھوڑیا وج بھکھے بردے پی بیہ بندا سے سو... میں تو کیا کریں سونا جی رات بال مال تگوری کیا کی تھی سونا اپنے دل نال بھی ایا اولاد تو تیرے ہاتھ تے چورا وے وانی تو ہن ڈے تھی اندر گڈ ہت خوش تھی اور رد لا بہار شری ای تھی میاں ان دلیاں کو خوش نہیں تھی یہ حدیث کہا کے دے کہ, دے توں کہ دی دی یہودیت حرام دیا نوکرہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پڑی دی تے امتیو نمبل پرم کاون مٹی میرا تو تو نوکریاں وڈاسمر جہاں قرآن ادیر حکم دے پورا نہ ہو سارے شراب باہر تھی بلی کی ہو جیت بیٹھا تیل چور چ دے دوں دے دار مکمل تین دار بہ تو کو کہ تو شرطی ا ونجو میرے حضرت صاحب دا دعوی سیدی ہوے تے ہوے غیرت اعلی دل میں نہیں مندا تو ساں بنجو سیدین مرید کڈ لکھاو ہوے غیرت اعلی جی بہرا تے پای بات ندی کوئی شک ہے اسی ستار کا گا کرنے وا پوری دتے ہو رہاں گا ونے پیر تے ہے تو تو سن چلے ولا موضوع مرشد کامل کی بڑی خدا اے ہن اتے لباس سی اندر دل لباسلام دیکھ دیکھ نبی لال बापू बान बापानी मर लग परेशानी ते दुख नाल नी जान बाजी ला दे बापूब काफी ہوسل چی دلے خوش بےخ ناتی پی ویڑ چکے دال اپنے گھر کا حال دے کس اللہ جو جان کے میں مدرسے یا خاجا غلام فرید کوٹ میٹا نکل مدرسے ایسا دار جن اے جن ہے. مدر سے چار گستاخ بڑھنے یا کوئی آک چڑی ہوا کہ مدر سے وہاں مدرسے نکلام مرادا یہ سوک سوال کر قرآن مسال لینا ساری قوم دس روزی, دا دا روزی سچی گھر اچھا کچھ کڑا جا کل ساری سائنس قرآن قرآن کو پیر مر <تصفح> لڑائی <سؤال> د جتھے لڑائی دے موہنا او ف شہید او شہید مائیں ماں پاں نے تے کوئی دکھا دے سی وی تے بالے دے تے اسلام دی لڑائی اے کوئی کیتے لے کوئی نہیں گو سارے دیبلان میں قالاویں بندہ سمجھا مارا تے یہ گل کر سی تساں اپنا طاقت بر میں نچا وچا اساں سید نہیں ہونا چاہتے میں خراب بہت سب مردوں دی میزبانی کرو کی جنن کی ہے یہ قوم تھی جو کافر منافق تھی سن ہے یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف قول مسلم شریف قول کے یہ کتاب حدیث میں صحیح فرمایا تویرے بدر میں ہے مومنوں کی شام کا ہے نشاں مومنوں کی تویرے کافروں کی سامان تھوڑے سے سامان دنیا کے کچھ لوگ اپنا پیار میں کہیں صحیح ہے دنیا کا سامان ہے یہ ہے کوئی مر مر مرد دانا کا فکر رکھنا والا او تو تنگ تھی غزالی نہ چاہتے وہ پڑھائی جائے جن تنگی ہو ہلالی <سؤال> لبی ماں جبی چڑے سارا پیسہ بس سونا عجیب عجیب گل سنو जग जानदे वत्ता काल में अथिं ते पढ़ गया है वत्ता काल में अपने फिरा सैयद खलीफा रहमान खलीफा अहमद साहब थे तब वो साहब करे सारी पीहू पीहू पीहू दा कुंदा ना पोते में पीहू ते लडकए तै कई ब पर कार पो تک ہاتھ چاہی روٹی روٹی لاتا خود کیوں دیم ساری دیکھ دیکھ تے خیر تنگ کے گیا اے بابا ای بلاک کنا بتارو میرا ای بکرو کوپر ترا بروں ایمان تے کنے ونجو سمجھ دی دے اگر میں فون کراں اگے اوں کے ذریعے ہاں جی وڈے کام دے والے کر کو بھی ورت کر پیو دا گرا دا اس دے نے ہکے بنکیاں کیا چکر ہے نا مراد آ کو سکھ ہی طرح کے کوئی ہندو بلا ہی نہ مرادا کوئی فاتح نہیں بھی کرایا کا ماندالگار بندے بیٹھے ہیں مطلب فوج سر بازیا گلام بہتی بھی سٹھاری گراروز نے تو سے پیدا چ secretary میرا اس مئنے گران Wol 앉你 جانے گا saw جاندوں پہلا اس مئنے پکے لا CN ان میں کو خود سنا گئی تھانی ان کے سر پراث کی Solomon جے لن اوپلاہ نہیں ہیں Kenny ،원یم submarل بڑے سی جھے جیزے پہتا بیزے چیل گرفتار نہ اسا کے کوئی سالوں حضرت امریکہ کے کی ایجنٹ اس وجہ سے نہیں پاس تھا سب وقت حالات نے اجازت نہیں دی میں یادا بیٹھے مت پوچھتے اس کی بصدانداری ہے حالانکہ بڑے کاظمی فیضی دورا اٹھیں کیتا مسافر مسافر خصوصاً ای ایمان کی دی میں نے فادر بھی دے ہر خرچ پر بنا دیا یہ ریٹ میرے کل سے ریٹ میرے کل سے تو صاحب سامنے سے سارے مسئلے اپ موطاپتی دل سے کروا دے یہاں دلج مانگو جو مانگتے ہیں سے سل نہ بعد میں اس بار میں نہیں کروں फोटो उठा फोटो उठा